اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رفتون قیام یاسی اللہ ہرش پا کلیل مگر کل کلا کچت کل کل نہ جوڑے اپ سفر باندھی او چی پاسی نو سمر پاسا ادرے گا نو ادرے گا نیم لا ند گنٹے ادرے گا کلیلا یا کم کا ددی نہ آوزی دالے کا آؤ دی نو گھنٹے ادھر گا گنٹی ناش پا پاسا اللہ تلیل مگر کل الگ کل چتنا کل کل کل جوڑے یا سفر کی طبیعت دی بوری نہ ادرے گنی ما دشپی لو گنشپ گنٹی ماں گا, او گا آو نو قریلا یا کم کدی نہ لگے سرچ ادرے گنسل تیر قرآن تر پیلا وایا قور کریم لارا واضح واجح وایا پوری کریم لارا دمک دمبانی اننا سن القیالے کا قولن سقیلا یقنن من اچھا ان کی اوپتا بانی درنوینا اننا ناشئت اللیلی یقنن پاس دل دشکیچی بھی ہی اشد وطن دا دیر پی مال کو لو پمزوری کو لو د نفس کی اشب دن دی گی کمزوری کی گی ویلا ڈیڑھ سیدھا لڑا زکم کی ارسو دی نو سوائے برابر برابر اشد دا زبردستی پو پیمال کو کو لو پمزوری کو لو د نفس کی وآقو مو و مو کیلا سیدھا کون کی دی جی این ڈی راس بولے گا ڈیرا یعنی کار ڈیروم وز کو ریس مار بے یادوام یاد وم دربی سب انت ویلا شو رو راربام او یاد و دی حاج کی او زان دی اللہ تعالی تا قوام بابا رشتہ سب سے توڑ بابا رشتہ رب سے جوڑ تل ال بیل کا زان د اللہ تعالی طرف تا رب رب مشرق سی مغرب شو مشرقین مغربین دو گوڑی والا سی والا اللہ نا پهغزوکییل نو اوګرځ اویوه د الله تلاله زیمووا دپلو کارونو وزلاما مَا پوونه ص کوه په جېئ واجرو مهجرن جمیله او پر د د له په پرخودو خسته سرسلام او پر د ماله را ننسبت ضررو کوون کلار د سرو کوون کو لړ او مولا لغن انا کالن آس دی و جحیمن او تو خوراک مرائی ان کے لام وا بن علی او سزا در کام يوم ترجف الأرض والجبال فكما رجع ابلطي قزمكا وفدغلت ابلطي قزمكا وغرنا وكانت الجبال كثيبا مهيلا شبوية وكانت الجبال اوشب غرنا شگ بئی دن کیشان دگی بے دن کی تاؤس ارسل الا فراؤ رسولا لڑا لے گی امنگ پھر سو بچ ان کا کفر کن دزادہ یا جال الگ بماشمان بڑا گانو تیرا نو ماشومان یا گردی با ماشومان سخت والی دو ساڑے علی کی تکالی دا گان دخت والی سخت نندا قرآن کریم نصن تسکرا افغانستان والا گیو پکیامت کم دن تپوس بکو رکھی گیو پکبر کیم تپوس بکو رکھی گی یاد ریکی کی بات کرایہ نندا قرآن کریم تذکرہ تمدا نس حاصل واما. اللہ تعالی اویم پمبرا صلی اللہ علیہ وسلم نشفی ادریگا گا صحابرے گی دی کی حکم حکم حکم عمل دا دا دا حا جدی تین چار سرو سرو گنڈی کا نو نو دوستی لوگوں نے کب نصو رش میں اللہ او تعالی اندازا کا لنڈا اللہ تو اللہ تعالیٰ قرآن اور بتاسو گیر والے قرآر نہ عالیما مرو اللہ تپتوا کی یقینن ساتا دبا بیمارانی واخرون یضربون فی الارض ینور قسان میں اگر جی بکود مگر کی لٹیبا فضل اللہ تعالی تجارت د پروت دی یقاتلون فی سبیل اللہ اور نور قسان میں جنگ بکی پرارید اللہ تعالی کہ اللہ سے زیادہ وہ فقرو نا واقیم الصلاه حکم کی فرض مود دینا کو قائم ساتھی واذ زکات زکات عمر کوئی اخر اللہ کر حسن کر وہ اللہ تعالی کا کر کرستا رحیم یقین اللہ تعالیٰ